فضاز صاحب آ, مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک طویل عرصے سے وجہ سینیٹوریم میں صاحب فراش ہیں اور ایسے وقت میں آپ کو زحمت نہیں دینی چاہیے تھی لیکن یہ ہماری خود ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کی شخصیت اور آپ کے شاعر کے بارے میں کچھ استفادہ حاصل کرنے کے لیے فہراز صاحب میں ظاہر ہے کہ آپ کا بچہ ہوں اور آپ سے بہت بات کی نسل سے میرا تعلق ہے میرے ذہن میں جب آپ کا تصور پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مشاعرے کی روایت میرے اندر زندہ ہوتی ہے اور اس مشاعرے کی روایت میں میں آپ کو صطح اول کے شعرا میں شمار کرتا ہوں اور آواز کی آپ کی گون جو ہے وہ دور تک مجھے محسوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے زیادہ وقت مشاعروں میں گزارا اور ادب کے ان صفوں پر آپ بہت کم نظر آئے اس سے کیا اس اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ میں نیٹورک سسٹم کا مریض تھا اور میں بیس برس تک ریلوے نہیں بیٹھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں ریڈیو سے منسلک تھا جہاں مشورہ پہنچ جاتے تھے ایک دو دن میں مجھے تین دن میں بس سے پہنچنا پڑتا تھا لہذا میں نے مشاہدے وہی کیے کہ جہاں میں بس کے ذریعے سے پہنچ سکا اور آ سکا باقی مجھے مجبوراً ادب سے رہنا پڑا اور میں میں نے وقت کی کی کی وہاں ریڈیو مقبولیت میں مشاعروں کی زندہ کا جو آپ کے زمانے میں زندہ تھی اور اب ہمارے زمانے میں اس طرح زندہ نہیں ہے آپ کے بغیر اس زمانے کے مشاعرے ہونا تقریباً ناممکن بالکل بالکل تو ظاہر ہے کہ آپ وہ لے جاتے تھے اور آپ کے بارے میں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے اور جہاں کچھ روایتیں پڑھی اور سنی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر کس زمانے میں بڑے معاملہ اگر واقعات ہو تو ایک صاحب ٹرین میں تھے پان وان کھلا رہے تھے مجھ کو جب وہ دیا اسے کہنا ملا لو میں مانکا کر دیا ساتھ پکڑ گئی میری اور اس کے بعد سے مجھے دستکے سے تازی ہو گئی ہوش آواز قابو میں تھے لیکن نہ بیٹھ سکتا نہ رو سکتا تھا نہ کھا سکتا نہ پی سکتا تھا ریس ڈرتا تھا نظریہ یہ ہوا کہ پٹی جی پتی ایزاد کی ڈاکٹروں نے کہ میں کپڑے پا ڈالتا تھا کہ پٹی اس کا بدل ہو جائے یہ صورت ہوئی رفتہ رفتہ جب میں مریض ہوا تو یہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ شستہ برت شروع ہوئی اور مدوشری کی حاضری کے بعد دو حج اللہ نے عطا فرمایا وزو سکے مجھے یہ جی بالکل ختم ہو گیا ہے اب برائے نام برائے گفت ہے یہ ہے کیفیت और शायरी बेटा जो मैं समझा वो बड़ी बड़ा अजीब तायरी को मतलब देता है जाहिर हम है कि एक ही मैदान है जजपा इश्क जी उसमें हिजर भी है विशाल भी है जी। यही तो मंजिलें अब हिजर में आदमी तलपता है जी विशाल में मसरूर होता है जी क्या और कुछ नजायर बन गए हैं जी के भाई हिजिर में नहीं आप तो आप हाशक रही हैं اور وصل میں اگر محسوس نہ ہوں گے تو آپ شاید وہ ٹرین کے خلاف گفتگو ہے جی ایسا کچھ نہیں بھیا انسان کے تحجر پر ہے آپ کو جو محسوسات ہیں آپ کے اگر آپ محسوسات پر قائم رہیں گے تو آپ بالکل نئے رات کے پلائیں جی جی ایک بے وفا کو پیار کیا ہائے کیا ایک بے وفا کو پیار کیا جی کیا ایک خود اپنے دل پر پار کیا جی معلوم تھا کہ ہائے بے وفا ان کا جھوٹا जी मालूम था जी क्या जब उनका झूठ है इस पर भी ऐतवार अब बिल्कुल इंतजार की आदत से हो गई जी अब बिल्कुल इंतजार की आदत से हो गई जो तेरा इंतजार की है, अब देखिए एक कथा है कि आने भी खुद हमने फाश फाश किया راز عشقی دامن کو تار تار کیا ہے کیا بار بار پڑھی ان کے نالا کی صاحب آپ کو اپنی جوانی کا وہ یقیناً بہت اچھی طرح یاد ہوگا جب آپ نے یہ غزل لکھی تھی جو پورے ہمارے ادب پر گونجی تھی دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے ورنہ کہیں تقدیر جب آشانہ بنا دے یا دیکھنے والو مجھے حسنس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت کے کبھی اور یہ گائی گئی اور وہ پھیلی اور اس طرح پڑھتے تھے اور میں نے خود یہ غزل آپ سے سنی ہے اس زمانے میں یہ بنا دے جب تک وہ تصویر نہ بنا ہو وہ بات نہیں بنتی جی جی میں تصویر بنا ہوتا تھا کپڑے پھٹے ہوئے آنسو بہ رہے ہیں کہ دیکھنے والوں مجھے ہسکتے نہ دیکھو جی تم کو بھی محبت تو ایک تاثر قائم تھا جی جی مجھے وہ نہیں تھا جی جی جی جی میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ بڑی شما خواہ جی جی جو سفر بھیجتے نہیں تھے میں بڑی بےآدی اور گستاخی کر رہا ہوں بار بار میں ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ میں آپ کے اس شاعر کو بھی پریشان کرنا چاہ رہا ہوں جس سے میرا تعارف ہے تو بہر صاحب اس شاعری کے پیچھے آپ کے جہاں یہ جو آپ کے جذب کے عالم رہے ہیں آپ نے کہا کہ فراق اور عشق یہ موضوعات ہیں لیکن اس کے, اس کے باہر بھی ایک کائنات زندہ ہے اور وہ کائنات بھی شاعری میں انہی علامتوں انہی استاروں کے ذریعے آتی ہے آپ کے خیال میں باہر کا جو ماحول ہے خارجی ماحول آپ کی شاعری میں وہ اثر انداز ہوا ہے دیکھو میں بتاؤں میری ساری زندگی اه, گانے بجانے والوں اور میں جو شاعری کو سمجھاؤں جی وہ بھائی کچھ تھوڑا سا مختلف ہے جی آج کل کے لوگ خدا نے کیا سمجھ رہے ہیں جی جی جی جی چیز وہی جی ہے پرانی جی جی اب اس کا قالب بدل رہے ہیں آپ اس جی قالب کو اس طرح بدلیے کہ جی جی آدمی کی سمجھ میں آتا ہے صاحب یہاں تو بہت تفصیلی بات چیت شروع ہو جائے گی میں اصل میں یاد یہ تھا کہ اپ کی شخصیت کے حوالے سے شعر پر گفتو کروں ورنہ یہ کہ دیکھیں ولی کے بعد پھر میر مختلف ہیں حالا مختلف ہیں پھر داغ مختلف ہیں پھر حسرت مختلف ہیں عرفان مختلف, مختلف ہیں جگر مختلف ہیں آپ پھر ان سے مختلف ہیں یہ قالب تو ایک فطری سلسلہ ہے شاعری میں یہ اس کر رہا تھا کہ آپ کی یہ تجربات سلسلے میں اتے گفتو فرمائی ہے میں یہ ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ جب مجاز کے آپ رنگ میں شعر لکھ رہے تھے یعنی مجازی شاعری جو اپ کی تھی اس کے پیچھے کوئی آئیڈیل اپ کا تھا یا جی <ایدیل> بیٹے آپ کے ہاں کوئی شخصیت نہ کیا تھا کیا نہیں تھا ایک تصو ہے تو مجھے اچھے معلوم ہو رہے ہیں بس جی جی جی ختم ہو گیا جی جی اب اس کو ایسا ایسا کوئی سلسلہ تھا بنیادی طور پر کون سی سخون آپ کو زیادہ پسند ہے کہ صنف سخن میں کون سی صنف سخن زیادہ پسند صنف سخن غزل ہی ہے جی جی غزل نہیں چھوڑ سکتے تم جی جی اپنے کو اجاگر کرنے کے لیے غزل ہی گلاؤ جی جی اب اس کے بعد تم کہہ لو لو کچھ کہہ لو لیکن جذبہ پیش کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں میں نے اچھے افرادی اور اللہ علیہ کا تھا شاعر غزل گفتہ مطلب پھر بھی ہے میں کہہ رہا ہوں جی اور بھی ہے غزل غزل لیکن اب اب اپنے لیکن غزل جو تاثر کرے اور جو مارے کیے وہ غزل جی جی مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ کیا نام کہ ہم بعد میں حیات کی طرف آتے ہیں پہلے ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے کوئی اور جذبہ جس طرح بھی منتقل ہو جائے اصل تو وہ شاعری ہے کہ وہ سندھ شاعری ہاں صحیح یہی اس سلسلے میں آپ کیا خیال ہے دیکھیے میں کچھ زیادہ میں نے کنسلٹ نہیں کیا میں آج کل بالکل دوسری منزل میں ہوں جی اور یہ شاعری جو ہے جی جی میں ہی سمجھا ہوں کہ بھائی غزل کا ہو جی ہاں جیسے بھی کہی جائے جی جی غزل کا اور آپ نے غزل کے جو دودان ہیں ان کا بھی مطالعہ نہیں کیا میر نہیں میر کلیات یقین अच्छा एक नहीं पढ़ा बेटा जी जो मैं नक्का था अच्छा शायरी आपका जिस वक्ति मशल, मशला है वक्ती आपने बेटे उस जमाने में तो मैं हर वक्त कहा सकता था, था कैसी थी और मुशा में तरह जो आती थी वही कहता तो वही पढ़ता था मतलब पांच मिनट काफी कह देता है पांच मिनट सात मिनट रहता था कहते हैं ना कहने में नहीं लगते जी आता जी जी जी वो आता है मूड कह देता फिर उसके बाद ढाई घंटे दो ढाई घंटे मूड रहता है میں پھرا تھا بیمار آدمی ہوں گے گھنٹے تو اس میں کچھ آپ کی مشق کا ہاتھ بھی ہوگا بیٹا جس شخص میں سات برف سے شیر کہہ کے گزارے رات میں شیر کہنا شروع کرتا تھا سورج شیر کہتا تھا تخیور میں اور چیتنا رہتا تھا کافی بدلتا گدی بدلتا تھا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 اس سے یہ معلوم ہوتا رہے کہ آپ پر کس زمانے میں آدمی تھے پان وان چلا رہے تھے مجھ کو جب وہ دیا اسے کہ مجھے سینہ ملا لو میں مانکا کر دیا ساتھ پکڑ گئے میری اب اس کے بعد سے مجھے چالی ہو گئی ہوش آواز قابو میں تھے لیکن نہ بیٹھ سکتا نہ ہو سکتا تھا نہ کھا سکتا نہ پی سکتا تھا ریئر سے ڈرتا تھا نظریہ یہ ہوا کہ یہ پتی ایجاد کی ڈاکٹروں نے کہ میں کپڑے پا ڈالتا تھا کہ پتی اس کا بدل ہو جائے یہ صورت ہوئی رفتہ رفتہ جب میں مرید ہوا تو یہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ گرت شروع ہوئی اور مجید شریف کی حاضری کے بعد دو آج اللہ نے عطا فرمائے روس قے ملے یہ بالکل ختم ہو گیا ہے اب برائے نام و برائے ہے یہ ہے کیفیت اور شاعری بیٹا جو میں سمجھاؤں وہ بڑی بڑا عجیب تخلیق شاعری کو متعلق ہے ظاہر جی ہم جی رہے جی کہ ایک ہی میدان جی ہے. جی جی ہی ہے, ہے جی جی جذبۂ عشق جی اس میں ہجر بھی ہے وشال بھی ہے یہی تو بندے جی جی اب ہجر میں آدمی تڑپتا ہے جی وشال جی میں مسرور ہوتا ہے جی جی آپ اور کچھ نظائر بن گئے ہیں جی جی کہ جی بھائی جی ہجر میں اگر تلپیں گے جی نہیں آپ تو آپ آشت رہی ہیں اور وصل میں اگر محظوظ نہ ہوں گے تو آپ شاید وہ ٹرین کے خلاف گفتگو ہے جی ایسا کچھ نہیں بھیا انسان کے تحجل پر ہے آپ کو جو محسوسات ہیں آپ کے جی اگر آپ محسوسات قائم رہیں گے جی جی تو آپ بالکل نئے رات کے بھجائیں جی جی ایک بے وفا کو پیار کیا ہائے ایک کیا جی ایک بے وفا کو پیار کیا جی ہاں کیا خود اپنے دل پر مار کیا جی, جی معلوم تھا کہ اہدے وفا ان کا جھوٹ जी मालूम था जी क्या जब उनका झूठ है इस पर भी एतबाराय बिल्कुल इंतजार की आदत से हो गई जी जी अब बिल्कुल इंतजार की आदत से हो गई जो तेरा इंतजार अब देखिए एक कथा है कि आद हमने फाश फाश किया راز شیق دامن کو تا تار کیا ہے کیا کیا بھی بار بار پڑھی ان کے ہجر میں نالا بھی بار بار مہ مہ مہ صاحب آپ کو اپنی م جوانی کا وہ زمانہ یقیناً بہت اچھی طرح یاد ہوگا جب آپ نے یہ غزل لکھی تھی جو پورے ہمارے ادب پر گونجی تھی دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے ورنہ کہیں تقدیر شما شانہ بنا دے اے دیکھنے والوں مجھے حسس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت ہے غسانہ بنا دے اور یہ گائی گئی اور وہ پھیلی اور بجے بجے اس طرح پڑھتے تھے اور میں نے خود یہ غزل آپ سے سنی ہے اس زمانے میں جب سے یہ سن... بنا دے جب تک وہ تصویر نہ بنا ہو وہ جی بات جی نہیں بنتی جی جی میں تصویر بنا ہوتا تھا کپڑے جی پھٹے جی ہوئے جی آنسو بہ رہے ہیں یہ جی دیکھنے والوں مجھے جھنس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت قائم تھا جی جی اور مجھے ہو نہیں تھا بھیا جی جی جی میں ڈھونڈ رہا ہوں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 اور کہ میں جو شاعری کو سمجھاؤں جی جی وہ بھائی کچھ تھوڑا سا مختلف ہے جیزی. آج کل کے لوگ خدا نے کیا سمجھ رہے ہیں میں سمجھ نہیں آتا. چیز وہی ہے پرانی جی جی اب اس کا قالب بدل رہے ہیں آپ اس قالب کو اس طرح بدلیے جیزی. کہ آدمی کی سمجھ میں آتا ہے یہاں تو بہت تفصیلی بات چیت شروع ہو جائے گی میں اصل میں چاہتا یہ تھا کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے شعر پر گفتگو کروں ورنہ یہ کہ دیکھیے ولی کے بعد پھر میر مختلف ہیں ہے پھر داغ مختلف ہیں پھر حسرت مختلف ہیں پھر فان مختلف ہیں جگر مختلف ہیں آپ پھر ان سے مختلف ہیں یہ قالب تو ایک فطری سلسلہ ہے شاعری صحیح میں یاز کر رہا تھا کہ آپ کی یہ تجربات جس سلسلے میں آپ نے گفتگو فرمائی ہے یہ ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ جب مجاز کے پیچھے رہتا ہے ایک قیام ہے کہ بقا ہے کہ وہ ایک بنا لیا ہے وہی ایسا کچھ نہیں ہے بیٹے آپ کے یہاں کوئی شخصیت نہ ہے ایک میں یہ میں کیا تھا کیا نہیں تھا ایک تصور معلوم ہو رہے کو صنف سخن آپ کو زیادہ پسند ہے صنف سخن میں کون سی صنف سخن زیادہ پسند صنف سخن غزل ہی ہے جی جی غزل نہیں چھوڑ سکتے اپنے کو اجاگر کرنے کے لیے غزل ہی جی جی اب اس کے بعد تم چاہے کتھا کہہ لو چاہے روبائی کہہ لو کچھ کہہ لو لیکن ہم نے جذبہ پیش کرنے کے لیے غزل کا کوئی رابطہ نہیں ہے میں نے اچھی افزادی اور رحمۃ اللہ علیہ کا شاید غزل گزشتہ مطلب پھر دوسی بھی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں ہاں جی اور بھی ہے غزل ہے لیکن اب اپنے جو ہند قانی ہیں وہ اب جو کرے اور جو مارے وہ مگر ایسا نہیں ہوتا کہ کیا نام کہ ہم بعد میں حیرت کی طرف آتے ہیں پہلے ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے کوئی اور جذبہ جس طرح بھی منتقل ہو جائے اصل تو وہ شاعری ہے نہ کہ وہ سندھ شاعری ہاں صحیح صحیح یہی اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیے میں کچھ زیادہ میں نے کنسنٹریٹ نہیں کیا میں آج کل بالکل دوسری منزل میں ہوں جی اور یہ شاعری جو ہے جی میں بیٹھنے ہی سمجھا ہوں کہ بھائی غزل کا ہو جی جیسے بھی کہی جائے جی جی غزل اور آپ نے غزل کے جو دادامین ہیں ان کا بھی مطالعہ نہیں کیا میر میرا ایک نہیں پڑھا بیٹا جی جناب میں نقال ہوا تھا اچھا شاعری آپ کا جز وقتی مشغلہ ہے کہ کل وقتی آپ نے بیٹے اس زمانے میں تو میں ہر وقت کہا کرتا پھر کیسیت تھی اور میں طرح جو آتی تھی وہی کہتا تو وہیں پڑھتا تھا مجھے پانچ منٹ کاپی کہ جس شخص میں سات برف سے شیر کہ گزارے میں شیر کہنا شروع کرتا تھا تختلا رہتا تھا گدی था تھا بغیر بھلا اس کے بعد نوکر چل کر تھا نوکر تھا